وکال الزین اللہ ارجنا یہ شکوا نمبر پانچ کا یادا شکوا نمبر پانچ کا یادا ما زیادات کچھ زائد چیزیں ہیں شکوہ نمبر پانچ تھا لولا لا ان ضلع ملک وہی ہے شکوہ نمبر پانچ کا یادہ ما زیادہ کہا ان لوگوں نے جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی کیوں نہیں اتارے جاتے ہمارے اوپر کیا فرشتے یہ پہلے تھا یا نہیں اب آگے زائد چیز اور نرا رب بنا یا دیکھیں ہم کس کو خود رب کو آمنے سامنے دیکھیں یہ تھا پہلے وہ پہلے شکوے میں تھا یہ نرا ربنا زائد چیز آ گئی نا کہ فرشتے ہمارے سامنے آئے خدا کو بھی ہم دیکھیں سامنے اللہ کا دست تک فی انک حسین اللہ نے فرمایا چو کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ خدا کو دیکھیں واہ بھائی واہ اور جیسے آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر حکایت نفات اور رب کے اندر کہ ان فن فی الفی سما نا پانی کے اندر دسمان کے اوپر سمجھے اچھا جی اللہ کا دس تک بروفی ان سوچتے ہوں یقینی <laughs> بات ہے کہ بڑا خیال کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور سرکشی کی سرکشی بڑی یوم جون الملائکہ جواب شکوا آپ <laughs> تو کہتے ہیں جی ملائکہ کو دیکھیں <laughs> لیکن جب ملائکہ کو اصلی صورت میں دیکھیں گے موت کے وقت بھی ملائ کا نظار آتے ہیں عصری صورت میں عذاب آئے تو اس وقت بھی ملائکہ کا نظر آئے قیامت کے دن بھی ملائکہ کا عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو ملائکہ تو آئیں گے ان کو عذاب دینے کے لیے اور جب ملائکہ کو اسی صورت کے اندر دیکھیں گے نا تو پھر پیچھے دوڑیں گے اور کہیں گے پناہ پنا پنا پنا, پنا. اب ملائکہ کو مانگتے ہیں لیکن جب ملائکہ آئیں گے تو یہ کہیں گے جواب شکوا جس دن دیکھیں گے ملائک آگے نہ ہوگی خوشی کی بات اس دن مجرمین کے لیے اور کہیں گے ہجرم محجورہ یہ اہل عرب کی عادت تھی کہ کسی خوفناک چیز کو دیکھیں نہ ڈرونی چیز کو کیا کہتے تھے ہجرم محجورہ ہجرم سے پہلے نت لوب محضوف ہے نت و ہجرم محجورہ طلب کرتے ہیں ہم پناہ مضبوط یہ اہل عرب کی عادت تھی خوفناک چیز کے وقت کہتے تھے ہجرم محجورا یعنی نہ تلب ہجرم محجورا ودیم نہ علامہ آمرو اضالۂ شبو ہے اضالۂ شبو ہے کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں ان کو نئے کمال بھی تو ہوتے ہیں وہ فائدہ دیں گے پر میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کے نئے کمال کو غبار کر کے اڑا دیا, دیا جائے گا پہلے پڑا ہے نا کئی دفعہ پہ اور متوجہ ہوں گے ہم طرف ان کے نیک کمالوں کی طرف بس کر دیں گے ہم ان کو غبار اڑا ہوا یہ تو انجام تھا جن بئیمانوں کا اب بشارہ تھے مومنی کو صحاحب الجنا بحش کی لوگ اس دن بہتر ہوں گے بیت قیام گاہ کے مستکر منا قیام گاہ بحس تنو مکیلہ اور بہتر ہوں گے بیت آرام گاہ کے مستقر قیام گاہ مکیل منا یہ مکیل پتہ ہے کون سا باب ہے کالا یقینا تنو آرام نہیں کرتے قیلولا اس سے ہے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 کہ آسمان پھٹے گا سفید بادل ہوگا کیا وہ نیچے اترے گا ارد گرد کا ہو گئے فرشتے ہوں گے تصبی تحلیم پڑھتے ہوئے سب ہوبوس اور اللہ تعالی کی گاہ ہوگی تو ہوگی کیا ہوگی یا نزول کہلو تو لو میں بہی والا لفظ الوان کی وہی صورت ہے جس دن پھٹ جائے گا آسمان ساتھ بادل گے اور اتارے جائیں گے فرشتے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 نازم ہوتا ہے تو ہاتھوں کو کاٹتا ہے اور کہے گا کاش کے میں نے پکڑا ہوتا ساتھ رسول کے راہ یا ویلتا ہے میری شامت کاش کہ نہ بناتا میں کس کو امریکہ کو یار علا متا فلانا فلان کاش کہ نہ بناتا میں فلانے کو یار اب اس وقت آخ کھلے گی کاش کے امریکہ کو یار نہ بناتا لقت اضلنی البتہ گمراہ کر جو اس کو نصیحت سے بعد اس کے کہ آ میرے پاس اور ہے شیطان انسان کے لیے وقت پر دھوکھا دینے والا خضول کا منہ جس شیطان کے ساتھ یاری لگائی تھی نا وہ وقت پر کیا دے گیا دھوکھا دے گیا وکال رسول شہادت رسول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 اور اسی طرح کیا ہم نے کیے ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن مجرمین سے اور کافی ہے رب تیرا ایک کفا کے بعد با ہے جیسے کفا بل شہیدہ کافی ہے رب تیرا ہدایت دینے والا مدد کرنے والا میرے محترم پہلے کتنے سکوے آ تھے جی جی چھ چھ آ تھے نا چھ سکوے آ تھے سمجھے اب ساتواں شکوا ہے جی. آج چھ شکوے آ تھے سمجھے جی آ. یہ تھا نا آخری آخری شکوا میں آپ کو بتا دوں کون سا تھا جی آخری شکوا ہاں یل کا علا کانزن ٹھیک ہے نا تو یہ ساتواں شکوا ہے بس شکوے ہیں بھی سات وقال اللہ نے کافر اس شکوے کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جیسے تو انجیل انجیر یک بار کی اتری نا یک بار گی اتری ایسے قرآن بھی کیا یک بار گی اترا تو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فرمایا کچھ سوچو تو صحیح یک بار گی اتارنے سے چیز کو کیا اتارا جائے آہستہ آہستہ اتارا جائے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 وکال اللہ کا فرو شکوہ کہا کا نے کیوں نہ اتارا یہ ایس کے اوپر قرآن یک اقبالگی قزال کا یہ جواب شکوہ ہے قزال کا کے بعد مقدر ہے نزل نہ ہو کزال کا نزل ہو کس کو کہتے ہیں ہاں کسی طرح ہم نے ایسا اتارا تاں کہ ثابت رکھیں بس اب, اب اس کے تیرے دل کو ایسا ایسا قرآن تیرے دل پہ نازل ہوتا رہے گا روزانہ روزانہ تو دل مضبوط ہو گیا نہیں جیسے ایک ہے کہ ایک دن کے اندر تم خمیرہ ایک کلو کھا لو خمیرہ ایک کلو کھا لو ایک دن کے اندر تو تمہارا پیٹ گڑبڑ کرے گا خرابی ہو جائے گی وہ دل کی طاقت کے لیے ہوتا ہے خمیرہ سندے اور دوسرا کیا ہے تھوڑا تھوڑا کاتے رہو سارا چلوں کو دل کو طاقت ہو دیا نہیں اسی طرح قرآن بھی روحانی غذا ہے اس کے ساتھ بھی دل کو طاقت ہوتی ہے پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اتارتے ہیں تاکہ مضبوط کریں بسہ بس اب اب اس کے تیرے دل کو عورت کلنا ہو ترتیلا ترتیل بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور ہم ان کو تیرے اوپر آہستہ آہستہ پڑھے شاہ سے مانا کرتے ہیں تھم تھم کر پڑا کیا تھم تھم کر پڑا <laughs> ولا یا تبھی باسا لین مد ہے جواب یہ جو جواب دیے جا رہے ہیں ان کی تاریخ جوابوں کی تاریخ اردو میں کہہ دی جوابوں کی تاریخ فارسی میں مدہ جواب آب. یعنی جو جواب ہم دے رہے ہیں بڑے اچھے ہیں ان کا جو ہی اعتراض ہوتا ہے ہم اچھا جواب دیتے ہیں نہیں مد جواب آب. اور نہیں لائیں گے تیرے پاس کوئی عجیب سوال یہ کافر مگر لائیں گے تیرے پاس ٹھیک جواب بے حق کا منا ٹھیک وہ جواب ہوگا کی وہ آسن تفصیلات اور بہترین ہوگا بیت بار وضاحت کرنے کے تفسیر منا وضاحت کرو اللہ دینا یوہ شرون آلا وجوب ہیں. تخویف و یہ تخویف اخروی بھی ہے اور جواب بھی ہے ان کا کہ بندے بنو بندے تم غلط قسم کے سوالات کرتے ہو جہن آئے گی جو لوگ کہ اکٹھے کیے جائیں گے اللہ وجوہ منہ کے بل اب بھی جی اعتراض کرتے ہیں تو اندے ہو کے کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا حشر کیسے ہوگا ابھی کیا ہے ہمارے پاؤں نیچے صرف اوپر لیکن یہ مجرم قیامت کے دن ان کا حشر کیسے ہوگا سار نیچے پاؤں اوپر یا تو یہ مطلب ہے یا دوسرا مطلب یہ ہے فرشتے ان کو گسیٹ کے لے جائیں گے فرشتے ان کو نیچے گریں گے نا تو منہ کے بال منہ نیچے نہیں ہوں گے ایسے رگڑ رگڑ کے لے جائیں گے یہ دونوں معنی ہیں وہ لوگ جن کا حشر کیا جائے گا منہ کے بال طرف جہنم کے گسیٹ کے جہن میں ڈالیں گے یہی لوگ بدترین ہوں گے بت بار ٹھکانے کے ان کا ٹھکانے کیا ہوگا دو گا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 کتاب صحیح پہلے بنے تھے اور بنا کیا ہم نے ساتھ اس کے اس کے بھائی ہارو کو مددگار وزیر پس کہا ہم نے چلے جاؤ طرف ان لوگوں کے جنہوں نے جٹلایا ہماری ایتوں کے ساتھ وہ کون تھے پھرون والے بس دم مرنا ہم انجام مخالفین پس تباہ کر دیا ہم نے ان کو مکمل تباہ کرنا یہ دلیل نکلی نمبر ایک آگئی گئی وہ قومنوہن لکھو دریل نکلی نمبر دو یہ بالکل اجمالی ہے مختصار قوم نو سے پہلے نہ لکھ لو دم نہ مقدر ہے کری وہی پہلا ہے اور حالات کیا ہم نے قوم نو کو جبکہ جٹلایا ہوں نے رسولوں کو عرق لاہم انجام دنیاوی غر کیا ہم نے ان کو اور کر دیا ہم نے ان کو واسطے لوگوں کے عبرت عبرت پکے وہ آتادنا یہ انجام اخروی تیار کیا ہم نے واسطے ایسے ظالموں کے عذاب دردنا و و سمود اس سے پہلے کا مقدر ہوگا ہاں آج کے نیچے لکھو دلیل نکلی نمبر کتنی تین سمود کے نیچے چار اصحاب رس کے نیچے پانچ کرونم بین اظارکا کے نیچے چھ یہ چھ لکھ لو اب مانا سمجھو وہ دم برنا کیا ہم نے قو میں آج کو سمود کو کوئیں والوں کو اب سال ذرا سوڑ دے والے یہ بھی میں سمود تباہ ہو گئی نا قو میں سمود کا ہوئی کون گئے تھے ان کے پاس سا لے لے تباہ ہو گئی اور جو کچھ بچے تھے نا ان کے وہ مومن ہو گئے نا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 بکلن ذرا بنا اور ہر ایک کے لیے بیان کیے ہم نے عجیب مضامین ہم سال کا مانا کیا ہے جی تو ہم سال کا مانا ہاں عجیب مضامین لکھو پھر جب نہ مانا تو ہر ایک کو تباہ کیا ہم نے تباہ کرنا والد اکو الکریا یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی دی سات اور البتہ کی گزرتے ہیں مکے والے اوپر ان بستیوں کے جہاں ال کریا ہے نا کہ جن سے کریا مراد لینا بستیاں بہت کہوں کے قاؤں میں کی بہت بستیاں تھیں جو تباہ ہوئی اور البتہ گزرتے ہیں ان بستیوں پہ جن پہ برسایا گیا تھا می برہ تو کون تھی برہ وہ پتھروں کا کیا پس نہیں دیکھتے ان کو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی امید رکھتے اٹھنے کی کیا کے منکر کے رہیں واحضا راؤ کا یہ لکھ لو جی منکرین رسالت کا شکوہ اور ان کے خباسات من نے رسالت کا شکوہ اور ان کے خباسات خباست نمبر ایک استحزا بر رسول لکھ لو خباست نمبر ایک استحزا بر اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو نہیں بناتے تجھ کو مگر مذاق کیا ہوا تو یہ استضاء ہوئی یا نہیں اچھا جی دوسری خباست تحقیر رسول احاظ اللہ حفاصت نمبر دو تحقیر رسول کیا یہی ہے وہ کہ ہاضہ تحقیر کے لیے کہا کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا انقادا کہیں کہ کو فباست نمبر تین رسول کو مزل کہنا یعنی گمراہ کرنے والا ہے نعوذ باللہ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 ایک پہلا مفول کون ہے دوسرا کون ہے جی ہا ہو پہلا مفول الاحو دوسرا مفول آگے پیچھے ہیں خبر دے تو وہ شاستی جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو محبول اس کے پیچھے چلتا ہے کیا تو ہوگا اس کے اوپر نگران یا گمان کرتا ہے تو کہ اکثر ان کے سنتے ہیں سننے سے مرنا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 ایک کتی پہ چڑھتا ہے دوسری پہ تیسری پہ اس کو زانی کہتے ہو فاسق فاجر کہتے ہو جہنمی کہتے ہو لیکن ایک انسان اگر یہ کام کرے تو کیا ہو جاتا ہے فاسق فاجر زانی جہنمی کتے کو تو کوئی کہتا ہے تو غیر مکلف ہیں یہ ہو کے کام کرتے ہیں اس لیے بدتر ہیں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 یا لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام